حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک حدیث کو حدیث نبوی کہتے ہیں اور ایک حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث نبوی کا مطلب یہ ہے کہ صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی اور حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے روایت نقل کی بات حدیث نبوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رک جاتی ہے اور حدیث قدسی یہاں نہیں رکتی بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں حدیث نبوی وہ ہے جسے صحابہ آپ علیہ السلام سے روایت کریں حدیث قدسی وہ ہے جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کریں عن رس اللہ صلی قال قال اللہ, صل اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال علی انفق انفق علق یہ حدیث قبصی ہے پہلے والی حدیثوں میں کیا تھا ابو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی اور صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ سے روایت کی بات ختم ہو گئی نا یہاں پر اس طرح نہیں ہے ابوریر وطی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا یہ سے قدسی ہے اللہ نے مجھے یہ کہا انفق انفق علق خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا یہ سے قدسی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے مجھے کہا انفق خرچ کر میرے بندے ان فک میں تجھ پر خرچ کروں گا اگر باپ یہ کہ بیٹا تم خرچ کرو میں تمہیں دوں گا بغیر کسی پریشانی کے خرچ کرے گا نا پھر ابا دے گا ابا اپنے بیٹے کو کیا کہتا ہے بیٹا بازار جاؤ جو دل میں آئے جو جی میں آئے جو من چاہے لو پیسوں کی فکر مت کرو میں دوں گا تو یہ بچہ بہت خوش ہو گا یا نہیں ہو گا چاکلیٹ بھی کھائے گا چمچم بھی کھائے گا برفی بھی کھائے گا پھل بھی کھائے گا فروٹ بھی کھائے گا اور بہت کچھ کھائے گا پہننے کے لیے بھی خریدے گا کھانے کے لیے بھی خریدے گا دینے کے لیے بھی خریدے گا غم نہیں ہے اس کو اس لیے کہ باپ نے کہا ہوا ہے کہ بیٹا موج مستیاں کرو اپنی مرضی سے جو لینا چاہتے ہو لو پیسے میں دوں گا یہاں پر کوئی باپ کوئی امیر کوئی والی یہ بات نہیں کہہ رہا کون کہہ رہا ہے اللہ جو زمینوں آسمانوں اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا تو اس لیے جب بھی آپ کسی غریب کو کسی مجاہد کو کسی عالم کو کسی طالب کو کسی دوست کو کچھ دیتے ہیں تو اس حدیث پر غور کیا کریں یار میں تو دے رہا ہوں اللہ مجھے دے گا تو انسان کے دل میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے قوت پیدا ہوتی ہے حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے خرچ کرنا چاہیے ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرے آنکھوں دیکھا ہوا ہے ہمارے ایک ساتھی کے گھر میں بیماری تھی تو اس کے پاس کچھ پیسے تھے وہ کسی جگہ گیا تو دیکھا کہ اس کے گھر سے بھی زیادہ بیمار وہاں پڑا ہوا ہے تو جو پیسے اس نے اپنے بچے کے لیے رکھے تھے نا وہ اس کو دے دیے اب سب نے تان و ملامت شروع کی جیسے کہ طریقہ ہے بھائی تمہارا اپنا بچہ بیمار ہے اور تم جو ہے پیسے دوسروں کو خیرات کرتے پھر رہے ہو لیکن جو ساتھی یہ سب کچھ کر رہا تھا اس کی نظر اس حدیث پر تھی کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ خرچ کرو تم تمہارے اوپر میں خرچ کروں گا اس کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے بچے پر خرچہ اللہ تعالی نے کروایا اس کے پاس جو خرچہ تھا وہ مثال کے طور پر بیس ہزار تھا اس کے بچے پر جو خرچہ وہ ایک لاکھ روپے تھے وہ اور ایک لاکھ روپے پورے کے پورے ساتھیوں نے دیے دوستوں نے دیے باپ بالکل بیگم تھا یہ اس حدیث پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے اس لیے کہ اللہ جل جلا یہ فرما رہے ہیں کہ تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے تمہیں اللہ دل کھول کر خرچ کرو اپنے بچوں پر مجاہدین پر مہمانوں پر دوست احباب پر اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے لگاؤ غریبی سے فقر و فاقہ سے مت ڈرو پیسہ یہ آنی جانی چیز ہے اس میں کنجوسی مت کرو ایک اور بات ہے یہ جو پیسہ آپ کے پاس آتا ہے نا یہ رہتا کبھی بھی نہیں ہے اگر آپ اسے سیدھے طریقے سے خرچ نہیں کرتے تو اس کے اور بھی بہت سارے طریقے اللہ تعالی بنا دیتا ہے یہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں نا پچاس پچاس لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہوتی ہے کتنی پچاس پچاس لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہوتی ہے بیوی بیمار بچہ بیمار ماں بیمار باپ بیمار خود بھی بیمار پچاس لاکھ روپے سے چالیس لاکھ روپے تو یہ بیماروں پر خرچ ہو جاتے ہیں بقایا جو رہتے ہیں وہ گاڑیوں پر خرچ ہوتے ہیں مالدار لوگ بھی ہماری طرح دو روٹی کھاتے ہیں وہ پچاس روٹیاں نہیں کھاتے ہیں بلکہ ایسے بہت سارے مالدار میں نے خود دیکھے ہیں دسترخوان پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں قسم قسم کی چیزیں لائی جا رہی ہیں ہمارے تو موج میلے ہو گئے مزے ہو گئے مفت میں کھاؤ دباؤ اور وہ امیر صاحب کو پیسوں کا امیر ایک تو ہماری جہادی جماعتوں کے امیر ہوتے ہیں اور تبلیغی جماعت کے امیر ہوتے ہیں کسی کو فوج نے پکڑ لیا ایس والوں نے پاکستان میں اور پھر کہا کہ تم لوگوں میں امیر کون ہے اس نے کہا بابا ہم سب گریب ہیں امیر ایک بھی نہیں ہے تو اس افسر نے کہا ال کے پٹھو ہر کسی کو پکڑ کر لے آتے ہو اس کو تو یہ بھی پتا نہیں امیر کیا ہوتا ہے تو چھوٹ گئے الحمد تو یہاں جو امیر وہ پیسوں والا امیر ہے امیر کی طرف میں دیکھتا رہا وہ چھوٹی سی پلیٹ میں دو تین دانے اس نے انار کے یا کسی چیز کے لیے بس اسے کھایا اور بیٹھا رہا اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں اس نے کیا کھایا تھا تو میں حیران ہو گیا اتنا مالدار آدمی کچھ کھاتا پیتا کیوں نہیں ہے تو استاذ نے مجھے اشارے سے کہا کہ یہ بیمار ہے سونے کی دکانیں ہیں اس کی سونے کی دکانیں اور اگر اب بھی مرا نہ ہو تو شاید اب بھی سونا بیچتا ہوگا کھانا اس کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا تھا بہت سارے لوگ ہیں کسی کو شوگر کسی کو بلڈ پریشر کو کیا کسی کو کیا اللہ بچائے تو ایسے پیسوں کا فائدہ کیا جو نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ آپ اس سے کوئی لطف اٹھا سکتے ہیں اس لیے پیسوں کی چمک دمک اور پیسوں کی جھنکار پر مت جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا کہ غریب تو ہیں لیکن ایسے مزے سے کھانا کھاتے ہیں کہ نہ گولی کھانے کی ضرورت ہے نہ دوائی کھانے کی ضرورت ہے الحمد اور بھی لاؤ اور بھی لاؤ کسی مولوی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون سا کھانا پسند ہے تو انہوں نے کہا کہ زیادہ ہو زیادہ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی کھانا ہو مگر زیادہ ہو زیادہ انفق انفق علیق خرچ کر میرے بندے میں تج پر خرچ کروں گا اس لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ جتنا ممکن ہو خرچ کرنا چاہیے اور خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ اس سے پہلے جو احادیث بیان ہوئی ہیں اس میں ذکر ہو چکا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالی خلق ہی محمد اجمائین سبحان کا شد و